تو کیا اللہ کے دیں کے سوا اور دیں چاہتے ہیں اور اسی کے حضور گردن رکھے ہیں جو کوئی اسمانو ہے اور زمے میں ہیں خوشی سے سے مجبوری سے